نے فتنا دار ہے پیسہ تیسرا زمین پہلے عورت کے کتنے کو اتنا دبایا کہ چادر اور چار دیواری کا اتنا رکھا قرآن مجید میں حکم حکومت مسلمانوں کو حویلی کے اندر بھی آہستہ قدم رکھو یہ قرآن مزید کنٹرول کیا فکن کو اب وہ یہودی عورت کو پہلا پہلا بڑا فتنا ایک مجھ پر سوال کرنے لگا کہ جی عورت کی اگر عزت تو اتر نہیں آئے تو حویلی کے اندر بھی اتر جائے گی کہا یار پہلی شہر دوسرا زار تیسرا زمین یہ فکری تیرا جو مقصوم ہے زار میں پیسے میں وہ پہاڑ سے نکل کر تیری جیب میں آ جائے گا اور جیرا تیرا نہیں ہے تو تالے مار صندوق سے بھی نکل جائے گا یہ تو ٹھیک ہے تو میں نے کہا زر کو بازار پر تیرا مقصوم تو نہیں جائے گا جانا ہے تو صندوق سے نہیں جانا وہ یہ جائے بھائی اپنے یہ تو بندہ حفاظت کرے تو میں نے کہا زار کی حفاظت کرے زار کی نہ کرے یہ عورت کا فتن عام کر رکھا ہے اس نے قتل عام ہو رہے میں یہ ایک بندہ مجھے مریض لینے آیا کار ذمہ دار تھا پریشان تھا میں نے کہا پریشان کیوں ہے میرا بھتیجا نوجوان تھا وہ بھی قتل ہو گیا پھٹی کا بیٹا بھی قتل ہو گیا دونوں نوجوان میں نے کہا کس طرح لڑکی نے فون کر کے گھر بلایا اگلو نے قتل کر دیا شریف میں نے کہا شریف تھا تو بلائے پر لڑکی کے بلائے پر کیوں گیا جی پھر اس کے جو امام کا مسجد نے اس نے کہا اس طرح حال نہیں ہے جو پڑھتے تھے اسکول میں وہ بھی پڑھتی ایک سال سے اس پہ جنا کر رہے تھے اسے مردانہ لڑکوں پہنا کر لے جاتے اور مغرب کے بعد استعانی نے استانی کو تو کہنا میں نے دیر سے چھٹی دیا اس وقت چھٹی کسی نے کہا یار تمہاری بہن کو جگہ پر بندے, بندے چھوڑ جاتے ہیں دولر کے اب یہ یہ چھوڑنے گئے وہ بیٹھے تھے مگرے وہاں مگر جو بات مار مار کر ان کو مار دیا بٹ پیر نہیں مارا اپنی بہن کو بھی مارا ان کو بھی اور کھپی کے بیٹے کو نوجوان کو آئے وہ اپنی لڑکی کو نہیں لے گئے پولیس لے انہوں نے دپن کیا پیسے والے, تھے. بھی والے تھے. پولیس نے آٹھ دس لاکھ روپیہ ان کا کھایا آٹھ دس بچہ نہیں ہوا دونوں گھر برباد ہو گئے اتنا تو شبد نہیں قرآن مجید ہے پھر جو مقدول تھے ان کا ایک وزیر سے تعلق تھا اس نے کرے گا اب دو بھائی بھی دو ادھر قتل ہو گئے دو ادھر جیل گئے دونوں کا گھر تباہ ہو گئے, ایسا ایسا بھی بھی ہو گئے. اب انہوں نے ان کے باپ کو لکھوایا باپ تھا نہیں تین بندے جیے. پھر وہ جس لڑکے کا باپ تھا جو بٹ نا اس کو میں نکالیا تھا تم راضی نماز ایک سال سے آپ کے بچے بھی تو ان کی عجت اتار رہے ہیں عزت تو سیر سے آلہ ہے اپنی کی کو بھی مار دیا تمہیں بھی مار دیا تمہیں ہی اپنے لڑکوں کا ان کی عزت کا نہیں ہے مجھے کہاں میں نے دوسرا باپ کو تو منہ نہ کی کوئی ہے کیوں انہوں نے وعدہ کیا کہ راضی نے انہوں نے خرمائی گیا اور راضی نے انہوں نے کیا کہہ ایک بندہ میرے پاس دعا مگانا ہے کہتا ہے ایک لڑکی سے جانے سے چار خاندان بربار ہمیں اپنے عورتوں کا پتہ نہیں لڑکی پہلے ہمارے ہاتھ میں بھیا دیا پھر وہ ادھر دے دیا ہماری عورتیں لکھی ہوئی تھی ہم چھپے پڑے گا پتہ نہیں ہماری عورتیں کہاں چار خاندان برباد ہو گئے دیکھو قرآن میں سبحان جیت کیا کنٹرول کرو اتنا جاننا ہے اس کو عذاب کر دیا فترے رہے کیونکہ جو حکومت مال جان کا عزت کا تحفظ نہیں دیتی وہ بئیمان نااہل ہے قوم کو مال کا تحفظ دے جان کا اور عزت کا نااہل بےمان ظالم بیکار حکومت یہ جان کے دش... مال کے دشمن جان کے عزت کے دشمن تحفظ کی وجہ کرزا خراب ہو چیز خراب ہو دوائی خراب ہو بے وقوف بے وقوف تار بے وقوف ترین آخریات ہے اس سے آگے نہیں ہے بےمان بائی بائیمان تر بےمان بائی ترین یہ بھی آخریت ہے بے وقوف ترین اور بےمان ترین آخریات ہے مجھے مجھے تو بے وقوف ترین بےمان ترین لوگوں کے نزدیک بھی یہی اصول ہے اگر چیز خراب ہے دوائی خراب ہے پرزا خراب ہے اس کی خرابی کمپنی اور فیکٹری کی طرف ہوتی ہے جی بے یہ سمجھا بے سکت نا بے شک اس کمپنی دوائی خراب بناتی ہے جی اس کمپنی کو کون اچھا کہے گا بےمان نہیں کہے گا بنا جی کوئی بھی نہیں کہ پرزا خراب بناتی ہے اس فیکٹری کو کون اچھا کہ ہم ایمان ترین اور بے فکو ترین کے بھی آگے چلے گئے کہ پرزے خراب ہیں سکول اچھا ہے پرزوں کی شکایت کریں گے جی سکول کی نہیں کریں گے جی پیرزار اگر سدی اکبر حضرت رنجی روکر جس نے کسی کی پیسے دینی ہے یا کوئی چیز دینی ہے وہ جتنا طاقتور ہو ہمارے میرے آگے کمزور ہے جب تک اسے وصول رکھو اور جس نے لینا ہے کسی سے کچھ وہ جتنا کمزور ہے ہمارے یہ طاقتور ہے جب تک اسے نہ رسو یہ کسی نے کسی کا دینا ہے تو حکومت میں لیکن سر کل فتنہ بھی باقی ہے آپ میرے پیسے ادارے دے کھا جائے حکومت نہیں لے جی کچھ قانون ہی نہیں بنایا رکھ دیا لڑتے مرتے رہے یہ کچھ میں تینوں فتنے رکھ گئے لیکن یہ نہ لوگ کہیں پتہ ہی نہیں تو کتنے کیا چیز ہوتی ہے اسکول والوں کو کیا پتہ کیا ایک بندے نے ایک بندے سے ستر ہزار لینا تھا اس نے آ کر پیسے کا دوں گا لے گا جب کلش شو گئی اس کے گلے میں رومال تھا اسے رومال دے کر ایسے مطلب وٹ دے وہ مر گیا دو سال جیل میں چلا گیا پانچ لاکھ انہوں نے لیا راضی نمک کیا ستر ہزار وہ بھی اتنا باقی. مانو اتنے تو سارے باقی ہیں کو لڑا رہے. بھی بھی شا. بھی شا. کوئی قانون نہیں آپ پوچھو آپ نے میرے بھارے دیا پیسے کھا گئے حکومت میں کوئی قانون نہیں لے کے آپ کو کوئی قانون نہیں بھی. پھر زمین, زمین کا قبضہ رکھ ہم نے کئی خاندان اس قبضے میں وہ لڑکے اجڑ کے دے اس hmm. اسلام میں کوئی قبضہ نہیں ہے جب مانگے اسے دو مالک کو دو قبضے والا کوئی مالک نہیں بن جاتا yeah. یہی میں بات کر رہا تھا حیدرآباد کا بندہ بیٹھا اسے یہ ایک دکان کے قبضے پر گولی چلی اٹھارہ آدمی مارے گئے زار, زار زمین hmm. زمین کا کتنا بھی بات کی ہے ایک راہی مر گیا نو جیل میں ایک دکان کے قبضے پر ستاوی آدمی کا تھا تو بھائی مانو تم بیٹھے کھانے پینے کے بارے قرآن مجید نے کہا ہے کہ فتنہ تو اشد بنل خطرت اتنے قتل سے شرط ہے تم فتنوں پر کنٹرول کرو قتل نہیں ہوں گے کیونکہ اسباب جرم جب تک ختم نہ ہو جرم کان ختم ہوتے عمر بین عبدال کا کچا کمرہ تھا پانچ منلے میں باقی سرکاری زمینوں میں غریبوں کو مکان بنوائے دیے جس سے بار سور لر پینڈ لاہور کے پڑھے پانچ بیگے میں سرکاری زمین میں لوگوں نے مکان بنا رکھے تھے بلجوا اور دو ایکڑ میں اس کی کوٹھی ہے دو کلومیٹر میٹر پارک ہے دس مربے میں نواز کے مکان آتے وہ کر لو ملک سنوارو زمین کا مکان اتارو دس مربے یقین کرو ری سے جاؤ نا بی ایمنٹ کا آپ پیا سور کے مکان سے اور لوگ غریبوں کے مکان گرا لوگ رو رہے بندہ مر گیا دل کو لگا تمہاری ماں کی زمین ہے سور کے بچے بیت المال تو عوام غریب کا ہے زرداری <تصفيق> ہے تو پندرہ بیس روپے موبائل سے غریب سے چھین لے سب اب خس رہا ہے تاریخ انصاف سارے کیا فدان کا اتفاق ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے بلکہ باقش کیا فدان ہو گزرا ہے آج سے سو سال پہلے بزرگ تھا ولی شہر اس کی شہری میرے باپ پڑھتے تھے میاں مال دنیا کہیں کم نہ آشا ذرا قطرہ ایمان سمجی کے کوئے نہ یو ایمان کامل ہکو نالوے شاہد ہر وقت ہر آن سمجی کے کوئے قبر ویس اندھارا دے اوہ تنگ جاہے نہ سنتی نہ ساتی نہ نکل اندر آئے آن. قلے دم دے گزران سمجی کے کوئے نہ وہ کافی اب دہ سیاکیا بندے ہو گئے جل کو چھکی معلوم کے بخشا بخشاؤ ضرور یا ہوگا خسرا یا ہوگا مفہ <تصفح> <بیشتر تصفح> یا خسرا ہو یا بری عادت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو مر ڈال کیوں دونوں مچھا داری کیوں من میں جسور ان کو بری عادت ہو کہیں کیا فدان اختلاف کریں مرد قانون بیان کر رہے تھے کلیم شیب کا کسی نے جنہیں آپ نے فرمایا اسلام کا قانون غریب امیر واسطے برابر ہے پھر آپ نے فرمایا اس کا نام میرے آگے نہ لو نہ دنیا کا لچ یہ آپ کا ما کو آپ نے حدیث اس پیش کی حضور صلی اللہ <سؤال> ع ع پاس ایک عورت چور تھی تو لوگوں نے کہا یہ امیر کی بیٹی ہے ہاتھ اس کا نہ کاٹے آپ نے فرمایا اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے غریب امیر کے لیے میری بیٹی اگر چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹ لگا یہ حدیث کرام نے یہ حدیث بھی آنکھ یہ سکول والے سود دین تو ہے نہیں کل میں نے ہے رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے رسول جو ہے قانون میرا رب بناتا ہے کوئی نہیں بنا سکتا رسول بھی نہیں بنا سکتا اشاد رسول کی معاشت میں سلمان <سلام> اس لیے رسول 313 سو نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے جب بھی قانون کا تبادلہ ہوا نیا قانون بنا اللہ نے رسول بھیجا تو پہلے رسول کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے کیوں رسول آکام اور قانون سے تھا بھی تمہار سلام <لالی> اللہ میں رسول بھیجتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ حکم اور قانون اس کا چلے یہ میرے <سلام> بھیجنے کا مقصود ہے <سؤال> جو کہہ کہ آمد رسول مرحبا یہ بھی منافق ہے تو مقصود آمد رسول مرحبا وہ دین ہے مقصود یار ہمارے بندے ہیں کوئی مثال آپ کے غلاموں کے کتوں کے ساتھ نہیں دے سکتے ہم کوئی مقصد لے جائیں اگلا ہمارے آنے کا جتنا اہتمام کرے ہم پسند نہیں کریں گے یہ شیطانی لوگ ووٹ والے جاتے ہیں اگلا جھمرے لگائیں مرچا لگائیں جو کچھ کریں تو ان کا کہیں ہم ووٹ نہیں دیں گے یہ روٹی نہیں کھائیں نہیں بے شک سردار جہان کا جو روحانی ترکل دنیا کو تقسیم ہو وہ آمد پر ہے۔ نا کو مقصود رسول مقصود آمد رسول مراف الدین سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں کیا اپ کا کوئی رسول ناسخ بھی اپ سب کے ناصہ ہے اللہ نے اس لیے بھیجا آخری کہ میرا محبوب سب کا ناسک ہو میرے محبوب کا ناسک کوئی ہو ہی نہ رضی اللہ تعالیٰ کو کا نقصہ ملا آپ نے یارسم اللہ طوریت کا نسخہ مل دیا جی؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو آپ سلاوت کرنے لگ گئے آپ کا چہرہ مبارک رنجیدہ ہو گیا اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ نے توجہ فرمائی کہ میں نے تیرے محبوب کو ناراض کر دیا تو ہم تیرے رب ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر تیرے قرآن کتاب ہونے پر اور احکام دین پر ہم جو احکام دین پر راضی ہیں نے فرمائی میرے قرآن کو چھوڑ کر تو کا قانون چلاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے سبحان فرمایا اگر موسا علیہ السلام آئے اس کو میرا قانون چلانا پڑے گا بے شک سبحان اللہ عظور کے بچے جہاں کہیں رسول کا قانون کوئی رسول آپ کا ناسخ نہیں ہے تو ہم نے برٹش کو جو ماں پر چڑھ جائے اس کو ناسخ بنایا ہے حضور صلی اللہ دیکھو ظلم تو دیکھو کیا ہو رہا ہے ہم تو ادھر سوچتے نہیں جی جی جی کافر نے ہمیں کتنا بڑا کافر کیا ہے یا جی نورانی نے جی کتنا بڑا قوم کو کافر کیا اس جمہوریت کو تسلیم کر گیا ہے نا بھائی میں نے قانون بنا سکتے ہیں ایک نورانی کا دائیں بات منظور احمد فیضی بہت بڑا عالم ہے. وہ بھی دوسرے ان آئے کہ مجھے اس کو سوال دو وہ کہتا تھا میں نقد جواب دیتا ہوں تمام. میں نے پہلے تو لکھنا چاہا مقصود عرصہ بہ اور میں نے کہا یہ مشکل سوال ہے آسان کو جو جواب دے مر جائے نہ دے تو مر جائے میں نے لکھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے بغیر بڑے فخر کہتا ہے نبی جو ہے وہ نیا قانون نہیں بنا سکتا وہ پہل رسول جو ہے نیا قانون لاتا ہے نبی اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے پرچار کرتا سبحان اللہ اس لیے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے رسول تین سو تیرہ چار علوز رسول بڑی بڑی کتابیں تو رنجی زبور اور فرقان باقی چھوٹے چھوٹے شعیفوں سے کام بدلتے جب بھی احکام اللہ نے نیا جاری کیا رسول کو دے جا جب نبی آتے رہے اس رسول کی رسالت کا پرچار کرتے رہے نبی کو نئے قانون لانے کی جی لانے کی بناتا تو اللہ ہے بنانے کی ضرورت تو رسول کو نہیں ہے خدا کے سبحان تو میں نے کہا کیا رسول آ. کے بغیر کوئی نیا قانون لا سکتا ہے بنانے کا تو میں نے کہا نہیں وہ تو بنانے کا تو بہت بڑا کف ہے دی. کہا? نہیں جب نبی نہیں لا سکتا رسول بغیر نبی ہوتا ہے پھر اور کون لا سکتا ہے, بنا کہتا ہے. بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہو. وہ تو اللہ بنا نیچے میں نے لکھا موجودہ جمہوریت میں ہے ایم ای قانون بنا سکتے ہیں اس جمہوریت کو تسلیم کرنے والا مسلمان ہے جے بھی جواب دے دے ڈا بچ دے اس لیے شخصیت پر بہت بڑی لادت ہے نورانی پوری قوم کو کافر ہو گیا آپ بھی کفر کرتا رہا یہ ہم خاتمے کے بارے کچھ نہیں کہتے جنا ہے کوئی ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں خاتمہ ایمان پر ہوا باقی ظاہری کفریات ہم بیان کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر کسی رسول کے قول کو اہمیت دو گے تو بندہ مرتا کے مہ جائے گا وجب القتل ہے رسول نبی رسول کے قول کو ہے کہ وعدہ می ساتھ میں اللہ نے سب رسول و نبیوں کو جمع کیا اور وعدہ لیا میرا محبوب آئے گا تم کو اس کا حکم اور قانون ماننا پڑے گا اس کے پیچھے چلنا پڑا. پھر نبو اتنے سال الگ جہاں رسول کی بات کو اہمیت نہیں بے ایمان تو اپنی بات کو دے رہا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستارو موتمن مشورہ وہ دے جو امین ہو بے شاید. بے شاید. اور امین کے بہت بڑے معنی ہیں مختصر الفاظ میں بتاؤں امین اسے کہتے ہیں جو بندو کا حق بھی نہ کھائے اور خدا کا حق بھی نہ کھائے اسے امین کہتے ہیں امین بہت بڑا آپ نے یہ نہیں فرمایا مشورہ وہ دے جو مومن ہو مسلمان ہو حکمت سمجھنا نہیں مشورہ وہ دے جو امین ہو حدیث پاک اب چور امین ہے اب کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر اس نے حملہ کیا اور قوم کو بھی بئیمان بنا دیا اب فرمان رسول چور کا مشورہ نہیں ہے نورانی کہتا ہے ہائے رسول اللہ کے خلاف اور قرآن کے بھی خلاف ہو گیا کیونکہ قرآن میں ہے نبیوں کو کہتے تھے کافر اکثرا نہ فرا یہ کافروں کی دلیل ہے بہت بندے کسرت کو دیکھنا اللہ نے فرمایا کلی لم میں نے بادے شکر میرے شکر گزار بندے تھوڑے اور تم پر حاوی ہے تو قرآن کا بھی انکار کر گیا یہ قرآن بتاتا ہے کہ شکر گزار جو ہیں چاہے تھوڑے ہیں ان سے افضل ہیں افضل ہاں بے اور جمہوریت ہے شکر گزار دس ہیں گیارہ کمینیں ہیں وہ حاوی ہے یہ جمہوریت جی ہے نا جی جمہوریت جی کا مانا بندوں کا حکم بندوں کا جی اور سیاست کا معنی خدا رسول کا حکم بندوں پر اس اسلام ہم غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں غیر سیاسی کہنا بہت بڑا کفر ہے کیونکہ پہلے تبلیغ ہے تبلیغ میں صبر ہے تبیر میں آگے دعوت ہے دعوت میں کام ہے <سؤال> پھر سیاست ہے حکومت یہ تین تبلیغ دعوت اور حکومت جب میں دعوت ہوں آپ میرے پا... آئیں گے میرے ساتھ آپ کے مواجی, سماجی, محبنات, محبنات, محبنات, میرے ساتھ رہیں گے ورنہ کہاں رہیں گے آپ تو چلے جائیں گے ایم ایم پی اے کے پاس جی. اس لیے یہ تین چیزیں ایک ہیں. بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اسلام اسلام ہے بھی سیاست حکومت استح غلبہ حکومت نہیں ہے تو پھر دین نہیں بے شک. کوئی بیمان کہتے ہیں غیر سیاسی ووٹ دے رہے ہیں بےمانو غیر جمہوری نہیں تو غیر سیاسی کہا ہو اللہ میں اقبال دیکھو جمہور کے ابلیس ہیں سیاست کے نام فرماتے ہیں جدا اور دین سے سیاست کر رہے تھے آئے گی چنگے اور میں اگر سیاست دین کو علیحدہ کیا بدماشی رہ گئے ہم غیر سیاسی نہیں کہہ سکتے تم کو نورانی کی جوتی تمہاری آنکھیں ہم کہیں گے ٹھیک ہے ہم نہیں چڑھتے بھائی بات سنو تم نے تو حضور بھی اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک یار ہے تم نے بھی سمجھ رکھا آپ سے یہ اندھی تکلیف ہم کیوں کریں وہاں تو کسی رسول کی بات نہیں چل سکتی آپ کی بات رسول کی بات اللہ یہ ماسٹر مشت الم پڑھاتے ہیں نا تمہارا نام مراد ایک شگ کو معیشت کا پتہ نہیں بہمان تو مشت الم کیسے پڑھاتا ہے تجھے کیا پتہ معیشت کیا سے آئے تمہارا ایک شاگرد بھی معیشت کو نہیں جانتا اب میں آپ کو معیشت سمجھاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن عراق کو فتح مک فرمایا کافر بادشاہ آ گیا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ اس نے میں نہیں پڑھتا آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو اس نے عرض کیا مجھے پانی تو پلا پینے دو اپ نے فرمایا چلو پانی دے دو اس کو پی پانی وہ پینے لگا کہتا ہے میرے مومنی جب تک یہ پانی نہیں پیوں مجھے قتل نہیں کرنا آپ نے فرمایا جب تک یہ پانی نہیں پیئے گا تسلی سے پی ہم تمہیں قتل نہیں اس نے پا پانی نیچے ٹھیل دیا کہا میرے مومنی میں نے یہ پانی نہیں پیا آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا وعدہ فرمایا آپ حیران رہ گئے کافی رو اتنا چلا کر دے گیا آپ نے فرمایا وہ اسے میرے دوست کے ساتھ تاثر خوشا سمجھدار سمندار اسلام لے آئے رکھا مسلمان ہو گیا علم تو تھا ذہنی تھا اسے پتہ ہے ایک ہے کفر جہالت یہ آ جاتا ہے نہ واقفیت ایک ہے کفر حسد اور کفر تکبر یہ دو نیا تھے ابو جہال میں دونوں تھے کفر حسد بھی تھا اور کفر تکبر بھی تھا جن میں صرف کفر جہالت تھا وہ آ گئے تو آپ نے فرمایا اس میں کفرجار کوفر جہاں ہے کفر جہالت ہے یہ آ جائے گا تو آپ نے فرمایا جا عراق کی بادشاہی اس نے کہا میں بادشاہ نہیں کرتا مجھے کوئی زمین بنجر دے دو میں کاشت کر کے کھاتا رہوں گا آپ نے فرمایا اچھا سرکاری زمین سے مربع دے دو انس کو بادشاہ تھا تو کوئی بات نہیں وہ محنت کر کے کھانا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں تو گئے ایک مرلہ بنجر نہیں تھا کاشتی کاشت بنجر زمین ہے نہیں جن کا میر المومن ملک کی ترقی کا سبب معاشی طور کاشتکاری ہے سمجھ رہے ہو نا جی کاشتکاری ہے سبحان اللہ امام یوسف گدا نے یہی لکھا کہ جو حکومت ملک دوست ہے وہ کسان کو مراد دے گی اعلیٰ تجرات مفت دے گی بلا سود قرضے دے گی جب کاشتکاری ابھر جائے گی بول کے پورا ترقی کر جائے گا تو اگر ایک مرلہ بنجر ہوا آپ سے تو قیامت کے دن آپ کی بازو پکڑوں گا میں آپ نے اس کو شابی جا کے پوچھا ہر بندہ خوشحال تھا ہر ایک کے پاس اب پھر ملک کون سے ترقی کرتے ہیں اب یہ بھی ماسٹر سے پوچھو ایک تو معیشت پوچھو بھی معیشت تو ہم دیکھ رہے ہیں ان کا ایک شگر سے لے کر بادر تک ہزار مربع ہاؤسنگ سکیم میں کفرآباد سے لے کر کراچی تک دس دس دس دس, دس فٹ بیس بیس فٹ جہاں چکر آئے دو دو بی کی زمین بنجر پڑی ہے بوٹیاں کروڑوں اربوں روپے کی بوٹیاں لگ رہی مد کو بوٹیاں کھل گئی کسان کو مار رہے ہیں میں جاتا ہوں نا کسان رو رہے ہیں دو دو لاکھ روپیہ ان کا بل کیا بجلی کا ہندوستان میں کسان پر بجلی کا بل نہیں ہے ان نے پھر میٹر کاٹ گئے لوگ رو رہے تھے ان کی فصلیں سوکھ رہی تھی یہ سور کے بچے معیشت کو جانتے ہی نہیں معیشت کیا شاید پھر ان سے پوچھو ماسٹر سوال کرو کون سے ترقی کرتے ہیں موشی ملک وہ ترقی کرتے ہیں میں آپ کے ذہن میں تو دے دو دوں وہ تم سے سوال کرے یہ جی. جو علم علم لکھا ہوا ہے جی. عالم ہنور اندر بنتے ہیں سوروں کے جی. جی. <laughs> سنو ملک وہ ترقی کرتے ہیں جن کی برآمداد زیادہ ہو. جی. ہو برامداد بہر چیز بہت بھیجے اس لیے چین کی برامداد دنیا میں اتنا کسی کی نہیں ہے جتنا چین کی جی بے شک خوشحال ہے اور وزیر بھی سائیکل پر جاتا ہے یہ تو پتہ نہیں لوٹ لوٹ لوٹ کر پیسہ غریبوں کا خون چوز کر اور جو زیادہ درامداد کرتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں پھر درامداد غور سے سننا درام داد یعنی بہتر سے چیزیں منگائے نقد منگائیں وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں ذر مبادلہ سننا نا مبادلہ سے درآمدات کریں یعنی چیز سے چیز منگائیں سے چیز چیز سے منگائیں آپ کو ذہن میں دے رہا ہوں فکر ये تصور ये لا اللہ کم تفک کروں بہو سلطان فرمائے ذکر کنو کروں فکر بھلے رہا اے لفظ کا سبحان اللہ اللہ کر رہے تھے تو محمد بھائی صاحب گری والے گزرے میں گراؤ رہے ہو فرمایا مجھے نہ سنا کر کے سونا یار مل دے مر مر کے ڈرامے بعد آج کل بھی ڈرامے بعد بہت ہے سرے مبادلہ چیز سے چیز منگائے وہ ملک ترقی کر جاتے بات سمجھ آ گئی نا کیونکہ اس ملک کے رہنے والے ہو کل بھی میں مر جاؤں یہ امانت ہے بزرگ فرماتے ہیں جو دینی بھی سماجی سادی بات جس کے اندر آ جاتی ہے دوسرے کو نہیں بتاتا وہ بخیل ہے پکڑا جائے گا فرمایا پیسہ نہیں دیتا وہ تھوڑا بخیل ہے جس کے پاس کوئی سچی بات آ گئی دوسرے کو نہیں بتائے وہ سب سے زیادہ بخیل ہے پکڑا جائے گا اس لیے جتنا ہو سکے ایسی باتیں منتقل کرو کیونکہ اللہ نے فرمایا فراؤن نے جو بات کی قوم کو بے وقوف بنا دیا یف کہوں جی تو قوم سمجھدار ہو پھر خود بخود حالات بدل جاتے ہیں بے شک بے شک لیکن یہ باتیں خود تو نہیں علماء کے ہاتھ میں ہے نہیں یہ باتیں آ نہیں سکتی نہ علماء آپ کو بتا سکتے باہر لیا معیشت کے دش میں شکیہ الوم کس کا پڑھا رہے ہو بھائی مانو تمہارا ایک شگد کو معیشت کی خبر نہیں دعوے سے کہہ رہے ہوں یار جی بتا دو کوئی دکھا دو جس کو معیشت کی اں آیا ٹیویل اس نے لگوائے سرکاری ایوب خان نے لگوائے کسانوں کو پیسے دیے مفت بیل بیل کے مجھے بھی ملے تھے مفت ایوب خان کے بعد کوئی بادشاہ آیا ہی نہیں جس کو کاشتکاری سے محبت ہو یقین اس کو سکول والوں نے میرے نہیں رہنے دیا پھر یہ سکول والے منافق ہیں ایک ہوتا ہے کافر منافق کافر سے بد ہوتا ہے نچلی نچلی جہن جائے گا سخت. جہنم میں جائے گا منافق निचلی. کیونکہ کافر کا اندر بحر ایک ہوتا ہے مومن کا اندر بہر بھی مومن کا لیبل ہی دودھ کا پشاپ, اندر ہی دھ کافر کا لیبل ہی پیشاب کا اندر ہی پیشاب دھوکھا تو نکاح ہوگا نا निचलی. جو مومن ہے نا منافق ہے لیبل دودھ کا پیشاب یہ دیکھو اسی پہاڑ برف پر کافروں کی فوج بیٹھی ہے وہ صحیح سلامت ہے ان منافقوں پر اللہ نے پہاڑ گھیر دیا برف کا سنا ہے آپ نے کسی نے سنا ہوگا جی سنا سنا تو ایک میل کا جو برف کا تودہ آیا سمجھو پہاڑ ہی ہے لاشیں نہیں ملتی تیرہ لاشیں ملی ہیں چھ مہینے ہو گئے لاشیں ختم جو کشمیر کافروں کے ساتھ ہے وہ سلامت ہے جو ان منافقوں کے ساتھ ہے تیس لاکھ بندہ پانچ ضلعے ختم اٹھتر سو سکول نو لاکھ بچہ کھا یہ منافع ہے سکول والے کیوں منافق کا اندر باہر نہیں ہوتا باروال علم نور لکھا ہے ڈیر سو سال سے جی. کوئی بے شک میری بات غلط ہو سوال کر سکتا ہے یہ نہیں مطلب لیکن یہ پڑھنے والے کو عالم کیوں نہیں کہتے م. بھائی مانو اگر یہ علم ہے جی. تو پٹواری تھندا ڈی سی کمشنر سب عالم ہیں انہیں کہو بندے کے بیٹے بنو تم بھی عالم ہو یہ ہی منافقت ہے ایسا ہے بھائی بہر علم لکھا ہوا ہے پڑھنے والے کو عالم کیوں نہیں کہتے میں ایک سکول میں گیا میں نے کہا السلام علیکم ماسٹر بولے بالکل کیسے ہیں میں کی زیارت کرنے خدا اٹھ سمجھ جائے بوڑھا نہ ہوتا لڑ پنتے تیرا مذاق کا تھا میں یہ عالم ہے تو میں نے کہا باندار تو منافق ہے باہر تو میں پڑھ کے آیا ہوں عال المنور <laughs> پھر یہ شیر میں نے بنایا <laughs> کہ باہر لکھا ہے عالل اندر بنتے ہیں سوروں کے سور <laughs> <سمرح> <laughs> ایسے کر کے جب میں کوئی دروازہ پرے تھا گراؤنڈ تھا میں وہاں نامرادی نے تو ہماری بےزبی کی وہ دو لڑکے بھیجے ان کا لڑنے کا شوق ہو گیا انہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے چاندا اور سوال آتا ہے ہمیں جواب دے میں نے کہا بھی اڈے پر میں بندہ کھڑا کے آیا ہوں اسے کرایہ دینا ہے وہ جانا ہے یہی تو مجھے شوق ہے میں تو خود تلاش کرتا ہوں میں اسے دے کر ابھی آیا وہ گئے بس پر چڑھتے سور لڑیں گے پھر سنو اتل بل علم حدیث پاک کا جو مانا بدلے نا حدیث پاک کا وہ مرتد ہو جاتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا یقین کرو ماسٹر پروفیسر کا کوئی نکاح نہیں یہ مرتب ہے کیونکہ انہوں نے حدیث ہیں سے تہارت معنی پاکی ہے تہارت معنی دنیا کی کوئی طاقت صفائی نہیں کر سکتی آج سمجھ آ گئی پاکی نے سان ہے انہوں نے معنی بدلا صفائی نسو مان پھر بل شاہ نے اس کی تشریح کر چھوڑی صبح آپ نے فرمایا تن سفا ہر کوئی کردا من منت من من نہیں کرنا شیشے بازار دا. دا من دی بدلا جی بالکل دوسرا غور سے سننا اتلے بول علما کانا بھى حدیث پاک بار ميرى بات پر يكين كرو اتلے بو آل علما اتلے بول علما بو الما يع الام لكھا جاتا ہے متغم پڑھا نہیں جاتا آن پڑھا آن جاتا ہے لکھا جاتا ہے پڑھا اب ان سے پوچھو پروفیسر ماسٹر سارے پاکستان کے اكٹھے کرو کہ علم اور علم میں بےمانو کیا فرق ہے بس. اب میں بتاتا ہوں آپ کو جہاں لام لگتا ہے وہ مارفا بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے مارفا, مارفا. مارفا. مارفا. تو علم ہے نکرہ نکرہ جزوی اور ناقص ہوتا ہے جزوی اور ناقص ہوتا ہے اور مارفا جامع اور کامل الرحمان و علام القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم دیا اللہ اب یہ جامع ہے کہ جزوی ہے لیے ایک ہے یار جی کوئی فلسفت نہیں بول رہا ہم بات کر رہا ہوں تعویل کر رہا ہوں تعویل سے بات سمجھ آ جاتی تو کامل ہے کبھی بدلا پندرہ سو سال ہو گئے بدلا ایک شہر کے آٹھ سکول ہیں آٹھ نصاب ہیں جزوی ہو گیا ملک کو چھوڑو ویسے تو ملک چین کا علیحدہ ہر ملک میں جزوی ہے یہ شہر میں بھی میں نے میرا تجربہ آٹھ ہی پرائیویٹ ہے ہر ایک کا نصاب اپنا ہے اپنا جزوی ہو گیا نا جب مرضی آیا بدل ڈالا جی نساب بدل گیا جی کامل بدلتا ہے بدلتا نہیں بدل دیتا جی ہے بدل دیتا ہے, بدل دیتا ہے سبحان اس لیے مارکا جامع اور کامل ہوتا ہے سمجھ آ گئی جی جی جی حدیث کا معنی بدلا اب اور آپ کے لیے جو بالکل ناقص ہوگا اس کے لیے اور واضح کر کتاب نکرا ہے پتہ نہیں کون سی کتاب جب آل کتاب کا ہوگا پھر قرآن مجید ہوگا کے تقاضے بتا رہا دنیا کی کوئی کتاب آل کتاب نہیں ہو سکتی اور دنیا کا کوئی علم المجائی کا معنی بھی بدل دیا العلم سے بنا دیا حدیث پڑھ لیتے ہیں بھائی مانو سعد رحمت نے فرمائے حق نمایات جہال کا وہ علم اللہ کی راہ نہیں دکھاتا سب جہلت جالت. ہے <تصفح> علمت رسانت بدار القرآن علم وہ کی معرفت تو بہشت میں پہنچ جائے سبحان اللہ دے ہمنا تمہاں خدا راشنا تمہیں وہ علم ہے جو خدا کی معرفت دے خدا کی معرفت نہیں دیتا جہلت مولانا روم صاحب نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث ہر کے بجوزی خانت خبیص <تصفح> اب, اب آپ سوچیں جہاں لڑکا برباد ہو جائے وہاں لڑکیاں کہاں بچی م... م... م... کہاں چلے گئے م... بے شک جب الجزائر کو فرانس <coughs> نے فتح کیا نا الجائر کو آل تو بغاوت اٹھ گئی تو ایک عورت یہود نے کہا میں جا کر جائزہ لیتی ہوں کہ بغاوت کیوں اٹھ گئی ہے فتح نے تجھے مثبت اثرات کیوں نہیں دیے ہو گئی یہ ہم کہاں پتہ نہیں یا تو مسلمان دنیا میں افکار عقل اور عزائم میں بلند تھا یا ہم ہو گئے یا ایمان نہیں ہے یا نوز باللہ ہم کہیں گے دین میں ازم بلندی نہیں ہے صرف یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ کہیں گے ہم ختم ہیں ایمان تو پھر کاری اس نے کہا لوگوں کے دل کے اندر اسلام ہے جب تک لوگوں کو اسلام سے دور نہیں کرتے تمہاری حکومت نہیں چل سکتی hmm. جب تک لوگوں کے دل میں اسلام ہے تمہیں نہیں مانے گا چاہے بگڑ بھی okay. yeah. یہ اسلام کی قانیت ہے تمہیں نہیں کبھی قبول تمہیں کریں گے نہیں yes. مرحبا, یہ تو نہیں ہو سکتا مسلمانوں کو اسلام سے دور کرے مسلم کتاب کا دباچا پال لیں دیکھو یہ ہو ہو سکتا ہے کیسے مسلمانوں کو عورتوں سے دین سے کریں ایک عورت سالمی مان لے جاتی ہے کیونکہ مرد کو غیرت بنا دیتی ہے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہاں بے پارد اور بے دین کریں انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مسلمان غیرت مند ہے کس طرح بے پارد کریں اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے جتنا ہو سکے ان کے مقوم ملک میں سکول کھول دو عورتیں بے پردی ہو جائیں گی بے دین بھی ہو جائے گی کوئی نہ ہو سکتا ہم غافل ہیں سو گئے ہمیشہ کی نیند سو گئے یہ کہتے ہیں جی سخت ہے چیز کی وہ اسلام تو سر کے اورے کوئی مطالبہ نہیں کرتا اسلام تو قربانی کا مطالبہ کرتا ہے سر دو تو میں اس کو سخت سمجھ اللہ نے جہنم نہیں بنائی بھا کتنے اللہ بھی سخت ہے لوا سخت نہیں فائدے کتنا ہیں موم نار میں کوئی فائدہ دیتی ہے اس لیے روح کہتے ہیں کہتے ہیں گالی دیتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں ماں چور بھی کہا ہے بہن چوتھ بھی, بھی کہا ہے اب حیران نہ ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو ڈر پرتا اللہ نے فرمایا جو بے حکم لوگ ہیں کافر بےمان کالانا میں جانور کتے سور بل ادل ان سے بھی بدتر بدتر کتے سور سے بدتر اب جس کو سور کا ہوگا دلہ ہے نہیں دلہ ارے جان پر ماں پر چڑھ جاتے ہیں نہیں چلتے جانور کو ہے پہچان یار بیل کے آگے اس کی مانگ کھڑی کر تو چڑھ جائے گا تو یہ جانور ماں چود ہوتے ہیں تو بےمان جو جانور سے بدتر ہے وہ ماں چوتھ نہیں ہوں گے صحیح بات ہے غلط ہے قرآن مزید جان کلام ہے بیٹھا ہے نا جانور بل ہو مدل ان سے بھی بدتر جانور میں سوئر بھی ہے کتا بھی ہے بیل بھی ہے گائے بھی ہر جانور میں آ جاتے ہیں میں نے اخبار میں پڑھا ہے سال ہونے والا ہے افغانستان میں جو اور عورت پردہ کرتے ہیں امریکہ کی فوج لے جاتی ہے زنا کرتی ہے آپ پردہ کرو گے پھر ان کو ماں چھوڑنا کہاں بہن کا حدیث پا کے ایک بندہ آیا یا رسول اللہ میں اور ہر گناہ چھوڑوں گا زنا نہیں چھوڑوں گا آپ نے فرمایا تو اپنی ماں بہن بیٹی سے زنا کرنا پسند کرے گا کہیں فرمایا ایسا تو ہے نکاح کے بغیر ہر ایک کی ماں بہن تو ہماری محرم ہے اور بندہ بچ نہیں سکتا جب مسلمان کی ماں کو اپنی ماں نہ سمجھے مسلمان کی بہن کو اپنی بہن نہ سمجھے, کی بہن بہن نہ سمجھے, سمجھے جس طرح اپنی ماں بہن کی غیرت کرے اسی طرح میں لڑکی جا رہی تھی ہوں لڑکی گھر بیٹھ سکول کی جا رہی ہے کٹیا کیا ہوتا ہے میں کہ وہاں بدماش ہوتے جانیا بن جاتی وہ گئی اپنے باپ اس کا آگے بیٹی نے کیا کہا میں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو میں جھوٹ بول رہا ہوں میری بیٹی نے مجھے کہا وہ میرا تو مسلمان ہے کرتا ہاں کلمہ پڑھتا ہے ہاں تو تیری بیٹی میری بیٹی ہے یہی فرق جب تک ہم مسلمان کی تھی بہن کی غیرت نہیں کریں گے ہماری اپنی غیرت دی نہیں دی. کا بزرگ ہو گیا میں گیا اس کو ملنے شیر بنایا ہم کہتے ہیں بزرگ وہ گزرے ہیں وہ کہتا ہے میں نے شیر بنایا ہے تعلیم نہیں یہ ظلم ستا مل کچھ سوچ سمجھ بے اکلا جنا کو سکول سڈیں گے وہی چوری چوریں گا چکلا کچھ چکلہ جانتے ہیں ہرہ منجید ایک وہ ایک بندہ دی ایس پیچھاؤ کہہ لی کر میں گزر رہا تھا ایک بندہ خون کی طرح اس کی آنکھیں میں میں کہتا ہوں مجزود چہرہ سرخ اس بندہ کوئی بڑی پریشانی فکر میں ہو وہ اشعار کہہ رہا تھا مسلمانوں میں لگا چلا بیس کو کہوں یار کوئی تا تھا والے شہر نہ بنو کوئی معاشرے پر بولو تو میں گیا اس کا آخری شیر تھا یقین کہ شریف عورت بازاری نہیں ہوتی سکول کی لڑکی کاری نہیں ہوتی میں خوش ہو گیا چلا گیا اب مجھے پانچ سال ہو گئے میں تلاش کر رہا ہوں اب میں بڑا افسوس کرتا ہوں یار اس سے پوچھتا تو کون ہے کہاں کہاں ہے تمہیں ملے تو کہاں ملے جس نے آخری یہ شعر کہا ہے اس کی پہلی نظم بھی سنتا بھی پہلے کیا تھا اتنا مجھے اس وقت میرا کل اتنا ماریا میں چلا گیا اب میں مجھے پانچ سال ڈھونڈ رہا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا پھر مجھے سمجھ آیا کہ اللہ کے بندے بہت بڑے ہم نہیں ہیں آخری شعر ہے یار شریف عورت بازار نہیں ہوتی اسکول کی لڑکی کو یہ آخری شعر اس نے کہا یہ تو ہم سے بھی آگے چلا سونا اللہ دعا تو آسلام رکھتے ہیں مسلک کا پہلی پوڑی ادب ہے یاد رکھنا ادب نہیں آئے تو ہم کچھ ہی نہیں دیکھتے نام دیکھتے ہیں کتنا بڑا عالم ہے کتنا بڑا گدی کا مالک ہے کتنا اس کی ملکیت ہے ہمارے لیے مٹی سوا ہے پھر غیرت دین کی غیرت دین دھی بہن کی غیرت اگر اسے دھی بہن کی غیرت نہیں تو اس کی کوٹھیاں محلات علم گجا ہمارے لیے مٹی سوا ہے یہ بات سنی بے شک آخری کفر کی مجدد مجدانی نے لکھا سارے اصول فروغ اپناتے ہیں فر کافر سے مخالفت نہیں رکھتا فرمایا مرتا کا فتوہ ہمارے پاس بتیس فتوی لکھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو نے میرے لیے کیا کیا یا رب العالمین نماز روز, صدقہ خیرات طبلیغ. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے کیا میرے لیے کیا کیا عرض کی رب العالمین تو فرما تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے کر میرے دشمن کو دشمن سمجھا اور میرے دوست کو دوست سمجھے یہ میرے لیے وہ تیرے اپنے لیے حدیث پاک کا ایک اللہ تعالی فرمائے گا فرشتے کے بندے کے متعلق اس کے نام آئے امال یار بولالم نے ساری ہیں حدیث پاک اللہ تعالی فرمائے نا یہ دیکھ اس نے میرے دشمن کو دشمن سمجھا یا رب العالمین یہ نہیں حدیث پاک ایسے اٹھا کر پاکستان یاد رکھنا تین چیزیں اسلام کی ضد ہے قول میں افعال میں حامال میں ایک نہیں ہو سکتا نام میں کسب میں لقب نام میں ایک نہیں لقب یہ ہے نا بے وقوفین کی اسکول والوں کی بے وقوفی سناؤ سمندر میں ملاؤ وہ بھی پاگل ہو جائے گی کیونکہ مسلمانوں غور سے سننا لقب عام ہوتا ہے لقب خاص ہوتا ہے اور نام عام ہوتا ہے ساری دنیا محمد سہین رکھے گی جب ساب دنیا کا نام ایک نہیں تو بہی مانو لقب کیسے ایک ہو گیا لقب تو خاص ہے جب عموم میں اشتراک نہیں خصوص میں کیسے ہو سکتا ہے دیکھو بے وقوفی کو دیکھو لقب اور کافر کا ہمارا لقب ایک نہیں وہ احمد رزا نہیں رکھے گا محمد حسین نہیں رکھے گا نی. نی محمد بخش نہیں رکھے گا ہم رام چندر نہیں رکھے گے جب کافر کا ہمارا نام ایک نہیں بھائی مانو لقب کیسے ایک ہو گیا یہ سکول والوں کے بے بخوبی سنا رہا ہوں بھائی سارو سارو سارو سارو کافر سارے مجوسی سارے یہودی سارے کنجر چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سارے یار جس کو بھی کہہ دو انگریزی لقب ہے اس میں کوئی امتیاد ہے جناب علی کرو گے بہ مانو کافر ہو جاؤ گے کیونکہ اللہ نے کافر کو اللہ تبر نے کافر کو ہوا اور سارے اہم کا ہے کہ کافر کی تعظیم کرنے والا کافر ہے میں نے ماسٹر کو کہا کافر کو جناب علی کہے گا کہ نہیں میں سکتا کہہ دیا اس نے سر میں کہا لے پہلے میں نے کہا کافر کو جناب کہتا ہے میں کہا سر مانا جناب علی کیسے ہو گیا جب تو کافر کو جناب علی نہیں کہتا تو سر کا مانا جناب علی کہتا ہے پھر جناب علی کہے بھی دیتا ہے وہ پھنس گیا <laughs> <laughs> کہتا ہے پھر کیا میں نے کہا سر کا ماند اللہ تو ماں پہ چاہ جائے سر ماں پہ چاہ جائے <laughs> <laughs> پھر آپ کی اور ہماری دادی, مس... دادی نانیاں مستورات لکھی جاتی بے شک حقائق بیان کر رہا ہوں کیا لکھی جاتی تھی مسورات بے شک سیٹوں پر کوئی پرانا بیٹھا ہو اس سے پوچھو بس اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا مستورات کی سیٹ زمانہ گزریا تو خواتین کی سیٹ پھر بھی خاتون سے تعلق تھا اب ترقی کی لیڈیز کی سیٹ <laughs> تو لیڈی کا سے تعلق تعلق <متحدث> <متحدث> مجھے کہتے ہیں لیڈی کا مہینہ میں کہتا ہوں لیڈی کا مہینہ جس کا سو یار ہو سو سب ہوئے کجری لیڈی مجھے کہاں ترقی کر گئے خاتون لیڈ <متحدث> سے لیڈی بڑھا گئے جناب علی سے بابا حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سردار صاحب صوفی صاحب رام صاحب چاچا یہ دوسرے بھی لکھ چاچا بیرا پتر بیٹا یہ بھی تو ہمارے القاب ہے سب کو چاچا کہ سب کو نہیں کہ سب کو حضرت صاحب نہیں رانا صاحب سکتا ہے ہمارے اپنے القاب تھوڑے میں بیٹھا تھا بس میں میرے ساتھ بینک مینیجر بیٹھا تھا آگے تھن دار ادھر وہ مجھے ساتھ والا بیٹھتا ہے سر کہاں بیٹھ کے چل رہا ہوں کا مانا دلہ جو ماں پہ چڑھ گیا نے میرے دل پر زخم کیا ہے میں نے مرتے دم تک نہیں جائے گا تو جو سار کا مانا دلہ کرے جا تو میرا درویش میں آ رہے علی پور سے ملتان تو خان ایسی ہیں سی جی گئے افسر آ گئے یہ تھے کار تو مجھے کہتا ہے سر کرایہ لے میں سر میں دلہ سارا دلہ جرم چڑھے وہ بوتل ایمان سے ہی میں کھڑ گئے میرے لالا میرے با پچھو تو دیکھ کے کھلے کے جب بوتلانی نہیں پیچا کے سارا القاب بہت القاب ہے اسلامی حل کا ایک نہیں ہو سکتا مسلمان ہیں لیکن سب کو ایک القب نہیں ہو سکتا سب کو سوفی صحب نہیں کہ حضرت صاحب نہیں کہوں گے سب کو رانا صاحب نہیں کہوں گے سب کو چودھری صاحب ہر ایک کا اپنا اپنا مولوی صاحب سب کو نہیں یار غلط بات کر رہا ہوں تو جب میں چلا جاؤں پیچھے نہیں کرنی بات اگر میں انسان غلطی کا پتلا ہے شیوا نبی کے ہر بار سے غلطی ہو جاتی اگر میری غلطی ہے تو مجھے بتا دو صحیح مانے ہوگی میں احسان مانوں گا مجھے جو کہہ دے نا بات اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں نے ایک جگہ پڑھا فلا رات ایک بندہ کہتا ہے حضرت پڑھو فلا رات آلے فضری پورے دن ہاتھ پیر بزرگوں کو کوئی غلطی کہہ دیتا وہ ہاتھ کے منہ چوم لیتے تھے ہم ناراض ہو جاتا یہ ہماری کمزوری ہے Oh. جب تک سونا لوگ فوکرا کے ہاتھ سے شعور تھا جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے hmm. با یزید جیسی ہستی فرما رہی ہے کہ کئی سال علم پڑھاؤں کئی سال فوکرا کی صحبت بیٹھا تو فرمایا علم سمجھ آیا دو چیزاں فرمائیں مشکل ہیں پڑھنا آسان ہے سمجھنا اور علم پر عمل کرنا بغیر تعلق فقیر کے پھر لکھا ہے باجید اندر کرن انہوں نے لکھا ہے نصیب ہی نہیں ہوتا مجھے کہتا ہے کہ تکلیف کہاں سے ہے میں کہ الحمد شریف پر یا کا نب دو الیا کا پر. تو وہ بھی تمہیں سمجھنی وہ ہے خاص مطلب بلا واسطہ وہ اللہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالی طریقہ یہ ہے کہ وہ بال واسطہ مدد کرتا آگے میں نے کہا یہ دن سراۃ المستقیم سراط الام طال ہے یہ سورت فاتحہ ایسی ہے کہ یہ اجمال ہے اور سارا آگے قرآن شریف اس کی تفصیل و تاوی ہے تو الحمد شریف یا کا نابد یا کا نستا افصراط افصراط یہ تقریر ہے نعم. اللہ نعم. نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے حدیث قرآن والا راستہ مانگو اللہ نے فرمایا مجھ سے انعام والے لوگوں والا راستہ مانگو وہ سراط مستقیم پر ہیں نعم. بے شک ان کے پیچھے چلو بے شک یار بلامین کون ہیں انعام والے من جو بن کہتے ہیں نا نبیم کو غیر اللہ مانو اللہ نے کسی کو نبی اللہ فرمایا کسی کو خلیل اللہ فرمایا قرآن مجید ہے نا دی. کسی کو حبیب اللہ فرمایا کسی کو صفی اللہ فرمایا کسی کو نجی اللہ فرمایا کسی کو روح اللہ فرمایا قرآن مجید نے اللہ نے کسی نبی کو غیر اللہ فرمایا نہیں سارے ان انہیں اللہ نے فرمایا اللہ میرے دوست بہمان و اللہ کہ میرے دوستوں کہتے ہو غیر اللہ تو بتتا جی. جی. ہے بات سمجھ آئی میرے نام والے لوگ یہ میں نے سوال کیا اس پر کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے حدیث قرآن والا راستہ تو حدیث قرآن والا ہے جی. یہ اشارہ کیوں ہے مجھے سمجھاؤ مر گیا میں نے کہا بئیمان یہ اشارہ ہے اللہ نے فرمایا راستہ حدیث قرآن والا ہے لیکن مانگو انعام والے لوگ ان جیسے انعام والے کرے ویسا کرو بے شک سبحان اللہ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا حدیث قرآن ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میرے انعام والے لوگوں نے سمجھایا اس کے پیچھے چلو یہ تکلیف ہے غلط بات ہوگی تکلیف ثابت ہو گئی نہیں سبحان پھر سبحان میں نے اللہ کہا اللہ بھائی مانو, مانو تم نے تو اپنی تکلیف کرا تو کیسا کیا میں نے فکا تم نے نہیں لکھ تو میں نے تو فکا بنا رکھی ہے نا تکلیف نہ جائے ہر شاخ مسئلہ خود نکالے پھر دیکھو اللہ نے اللہ کمبے سنتی و سنت خلفائے راشدین میری سنت پر ہو جاؤ اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر ہو جاؤ میں نے کہا تو دکھا ایک حدیث دکھا دے جہاں اللہ نے فرمایا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمبے حدیث کہاں تمہارا نام بھی حدیث کے برعکس الحکمب حدیث میں یہ کہیں گے یہ ہے جو مدد ماننا شیخ تو اللہ نے نبیوں سے کیا وعدہ دیا بنی سرمبیا واد معصوم لوگوں سے وعدہ لیا یہ جو بچوں کو معصوم کہتے ہیں یہ بھی معصوم اسے کہتے ہیں جس سے صغیرا گناہ ہونا بہاں ہاں بچوں کے گناہ لکھے نہیں جاتے معصوم نہیں ہے بے شک گناہ ہوتے ہیں میں نے ایک لڑکے کو گند بھی کھاتے دیکھا یقین تو معصوم صرف نبی ہیں اسمت کا جرا قیدہ سر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے اور کے ساتھ باقی نبی اور خدا کے مابین جو راز ہے اس میں عام بندہ گھسڑے گا مر جائے گا ہم نے معصومی معصوم سب. سب. بے سمجھا تو لینے والی ذات ہے اور لیا اپنے محبوب کے لیے جا رہا ہے لیا جا رہا ہے نہیں بے, شاید. بے شاید. کیا وعدہ ہے وَلَا ہے انن. نا اے نبی من نے میرے محبوب کے ساتھ ایمان بھی اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا تو مطلب شر کا وعدہ لیا جا رہا ہے کہ میں ایک اللہ کافی ہے صحابہ کہتے تھے ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اس کی دلیل کیا ہے اللہ نے فرمایا ومار صلاح کا اللہ کا فتح الناس قرآن مجید ہے نہیں جی بے, شک. بے شک اے محبوب ہم نے تجھے لوگوں کے لیے کافی بنا کے بے ایمانو اللہ ذاتی طور کافی ہے محبوب کو کافی بنا کر بھیجا سبحان اللہ مالک اللہ بنا کر میں کپڑا بچھا کر آلو پہنوں کا یار مولوی میں نے کہا یار اللہ اس کا مالک مالک ہے میں نے کہا پھر اس سے مانگے تھے وہ اللہ نے مجھ کو مالک بنایا ہے تو ایمان آج مسئلہ سمجھ تو آلو کا مالک ہے وہ تیرا مالک ہے اور تو آلو کا مجازی مالک ہے وہ آلو کا حقیقی مالک شک لیکن اس نے تجھے مالک بنا ہے میں تجھے نہ مانگوں سے مانگو شرکت ہے تج سے نہ مانگو تو مجھے اللہ سے مانگ کر لوں تو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا مالک تو نے بنایا ہے وہ بھی اللہ نے بنایا آپ کو کائنات کا مالک بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک اللہ اللہ, اللہ کی ملکیت کا وہ تو جا ہی نہیں سکتی سی کسی صورت میں احسان اور ملکیت جس طرح لوگ کہتے ہیں جی یہ چیز جی انگریز کے استعمال نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ بہت بڑا کفر ہے ہاں یہ بات بڑی توجہ طلبا ہے بڑی غور سے سننا آپ کو کوئی نہیں سنائے گا یہ میں نہیں سنا رہا میں اپنے مشکل ایک سوال کر سکتے ہیں مسلمانوں کہ یہ مادی کمالات جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے روحانی لوگوں سے کیوں نہیں ظاہر کرایا جبکہ روحانیت آ ہے روحانیت مرتا زندہ کر دیتی ہے مادیت تو نہیں کرتی روحانیت تو پلک میں کا بالکل آیا مادیت تو نہیں کر سکتی نہیں کر سکتے تو روحانیت سے کیوں نہیں اللہ نے ظاہر کرایا تاکہ ہم نے یہ مادی کمالات استعمال بحیل وغیرہ استعمال کرنے ہیں ہمیں تانا کوئی نہ دیتا hmm. یہ سوال کر سکتے اور اس کا جواب غور سے سن. مادی کمالات جتنا ہیں ان میں نقصان بھی ہے نفع بھی ہے برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے یہ موبائل برائی پر استعمال نہیں ہوتے چاقو کرتے ہیں اور سے وعدہ باندھ لیتے ہیں نقصان بھی ہے اس میں بجلی ہے اس میں نقصان نہیں ہے بالکل افاع ہے نقصان نہیں ہے نقصان ہے رستے ہیں ان میں نقصان نہیں ہے نفا بھی ہے جو چیز مادی کمالات تو ہوگا یاد رکھنا اس میں نفع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا برائی بھی ہوگی اچھائی بھی ہوگا اور قانون خداوندی یہ ہے جس نے کوئی بری جات کی یا اچھی جات کی بری جات کی تو جو بھی استعمال کرے گا اس کا حصہ ساتھ ہوگا اب میں بتکار پہلے کاغذ سنتا تھا اب ہر ایک چننے لگ گیا تو میں یہ حجت سے نہیں کہتا میرا حصہ ہے لیکن اللہ کا جو قانون ہے اس نے مہربانی کیا تھا کہ یہ قادہ ہے کہ برائی کی جاد کرو جو بھی برائی کرے گا اس کا حصہ لکھا جائے گا اچھائی کی جاد کرو جو بھی کرے گا اس کا تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ روحانیت ایجاد کرے پھر وہ برائی پر استعمال ہو تو روحانیت تو دھبے میں آتی ہے بات سنو روحانیت تو بادشاہ ہے نا کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں اس لیے مادی لوگوں سے اللہ نے ظاہر کرا رہا سوال یہ, یہ غور سے سننا رہا سوال یہ کہ ہم نے بھی تو استعمال کرنا ہے پھر مسلمانوں اللہ نے بائیں شرح کا قانون بنا دیا کیا بنا دیا بائیں بائش شرح کا قانون بائیں شرح کے روز دو تقاضے ہیں وہ ملکیت کو بھی ختم کر دیتی ہے اور احسان کو بھی ختم کر دیتی ہے آپ نے ساٹھ ہزار کا سائیکل موٹر دیا لے لیا خرید لیا ہر چیز جی. لے لی وہ کہے گا میں ہوں اس کا مالک ملکیت ختم ہو گئی احسان سام بات سمجھ آ گئی نا جی. جی. جی. بائیں شرح احسان کو بھی ختم کر دیتی ہے اور ملکیت کو بھی زمین خریدی جی. آپ نے جب ملا. پیسے دے دیے آپ کے نام منتقل ہوگی بائیں شرح منتقل کر دیتی ہے پیسے سے جی. جب منتقل ہوگی تو ملکیت ہی منتقل ہوتی ہے نا جی. جی. جی. جی. تو پھر جب منتقل گئی پہلا مالک کہاں رہا کم ہو گیا نا اس لیے اللہ نے بے شرح کا قانون بنا دیا مرخم مرخم مرخم ہم پیسے سے وہ چیز استعمال کرتے ہیں نہ کسی کا احسان ہے نہ کسی کی ملکیت سوائے اللہ مرخم کے مرخم اللہ کی ملکیت کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس کا احسان بھی پیسے بھی اس نے دیے سائیکل موٹر میں مرخ وہ تو میرا مالک ہے اور میں سائیکل موٹر کا مجازی مالک ہوں وہ سائیکل موٹر کا حقیقی مالک وہ ہے سوائے اللہ کے باعثرا ہر ایک کی ملکیت اور انسان ختم کرو بے شرہ کے بعد کہتے ہیں جی جی ان کی ہے انہوں نے ان کو خدا سمجھا وہ کافر ہو گیا کے بعد پھر نہیں کہنا چاہیے وہ مالک ہے سوا خدا اللہ کی ملکیت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جس اور احسان بھی پیسے بھی وہی دیتا ہے توفیق بھی ہے اس کا احسان بھی ختم نہیں ہوتا یہ بات سمجھ آ گئی کہ سوال کرتے ہیں جیسے انگریزی کرتے ہو انگریز خدا ہے وہ یہاں پھر رہے کھمبے لگا رہے ہیں اپنے پیڑ کے پیچھے پھر رہے ہیں جوتے سے ہم استعمال بس پر جاؤ کہتا ہے جی مہربانی میری بس پر چلو وہ کہتا ہے نا جی میری بس پر یہ پیسے ہیں نا جی, جی. جوتے سے اگر چڑھ جائیں وہی وہ احسان مانے گا ایمان جی. سے سودا جی. لے آؤ نا دکان سے وہ کہے گا اچھا بندہ یار میرا کہاں ایسا. وہ احسان مانے گا وہی وہ, جی. وہ نہیں احسان جی. جتا سکتا اب بات سمجھ آ گئی جی. فرور جی. فرور جی. فرور جی. فرور اور یہ عام جی. ہے سوال اور اس کا جواب یہی ہے جو میں نے صرف یہی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ روحانی لوگوں سے اللہ نے کیوں نہیں ظاہر کرا مادی لوگ اس کا جواب یہی جو میں گیا ایک جگہ میں علی پور تازہ تازہ یا تھا میں جنگل میں بیٹھنے والا ہوں شہر میں مجھے وطن والوں نے وہاں سے مجھے ہجرت کرا دیا چلا گیا شہر میں وہاں دیوبند تقریر کر رہا تھا سور دور لگ کو نہیں بتاتے وہی کا تعلق اللہ سے ہے جب اللہ سے تعلق ہو گیا نور ہو گیا کہ آپ کی شان دو ہیں شان مسلیت آپ کو دی گئی شان فضیلت بھی دی گئی شان فضیلت کا تعلق نورانیہ سے. اللہ سے ہے شان مسلیت کا تعلق بندوں سے ہے اگر شان مسلط نہیں جاتی دی جاتی تو ہم فرشتے نور ہیں انہیں شانت نہیں ہے ان سے مستفید ہم کوئی بات سیکھ سکتے ہیں تو دونوں شانیں دی گئی جی میں نے وہاں جا کر مشہور کر دیا میں نے کہا صدیق اکبر مجھ جیسے صدیق اکبر مجھ جیسے میں نے عام کر دی شہر میں ایک بریلوی میرے ساتھ لڑنے کے تحت ہو گئے یار یہ تو کون سمجھ آپ ہے بریلوی بھی نہیں ہے یہ تو کون ہے اب دیو بند بھی نراض ہو گئے ایم بیاء کے بعد صدیق جیسا کوئی نہیں ہے یہ کیسے صدیق جیسا ہو گیا تو ایک سید پر چوک ہے میں شام کو روزانہ گزرتا تھا یقین کرو اہلِ خبیص، سپا خرابہ دیو بند سارے سار ہو کا چوب بھرا ہوا تھا تقریباً سو بندہ تھی چلوس کی شکل میں یہ آ جائے اسے پھڑ کر پھینٹو مجھے پتہ نہیں میں انتے پر کیا آئے میں جب میں ایک بندہ میری طرف بڑا شکر کیا بول پڑا اللہ نے جو مجھے بچانا تھا لڑ پڑتے تو لڑ پڑتے <تصفح> وہ کہتا ہے صدیق کے بارے تمہارا کیا میں نے دلیری کی میں نے کہا مجھ جیسا صدیق صدیق میں جیسا ہوں انہوں نے کہا پھڑو اس کو <laughs> <Allah> <laughs> <laughs> جب میرے میں نے کہا یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو میں صدیق جیسا نہیں کوئی نہو امبیا کے بعد صدیق جیسا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو امبیا میں نہیں ہے بھائی من سب کی بریلوی خوش ہو گئے بریلوی ناراض تھے نا مجھ پر وہ چلے گئے ان کی سمجھ آ گئی ایمان سے تر بھائی چوک اسی وقت صفا ہو گیا خراب ایک جواب نہیں ایک میں مجھے کرم پورے مرید لے گیا وہ کہتا ہے جی میرا ماسٹر استاد ماسٹر رشتہ دار وہ کہتا ہے جب میں سوال کروں گا میں تو پتا نہیں کون سا سوال کرتا ہے بلاؤں میں نے کہا بلاؤ وہ بلانے سے وہ پہلے آ گیا دیکھ رہا تھا نا اب رہا ایشا کر کے بیٹھا مسلمانوں پر اب جس طرح فرآون بیٹھا ہو جو کہتا ہے اے بزرگ ایسے جس سائیکل موٹر پر تو چڑھ کر آیا اس کو کس نے بنایا میں نے کہا میرا بھی سوال ہے میں نے زور سے کہا میرا بھی سوال ہے کہتا ہے کیا جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا وہ <laughs> <laughs> <laughs> <yazan> <laughs> بھی بات گیا ایمان کہہ دیتا میرے رب نے بنایا شاید ایمان آ جاتا نہیں بھاگ گیا ایک دیکھو دوسرا جلال پور بٹیاں میری تقریب تھی تو مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ کی تقریر سے میرا بہت اتفاق ہے لیکن یہ بتائیں اللہ کے سوا کوئی اور حاضر ناظر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نادر ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے کوئی نہیں ہو سکتا جس, اللہ جس کو تو حاضر ناظر سمجھتا ہے مجھے بتا یہ جی شیطان حاضر ناظر ہے وہ میں بھاگ دیا مجھے <laughs> یہ حاضر ناظر ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کچھ نہیں آپ جس طرح حاضر ناظر ہیں وہ ہمارے خیال میں نہیں سبحان اللہ وہ جا رہا ہے یہ ہر کس سندھے پر نفس کے ساتھ شیطان چمبا گارے بیٹھا ہے سب کے ساتھ تم حاضر ناظر کا معنی یہی لیتے حاضر ناظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ساری کائنات حاضر آگے کوئی میں نے دیکھا لوٹ علیہ السلام کو حج کرنے جا رہے تھے میں نے دیکھا جا رہے تھے اب اس تفیر کا معنی یہی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ کے سامنے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے جو ہوا ہے جو ہو رہا ہے وہ سامنے کیوں آپ نے فرمایا جا رہے تھے میں آج پر جا رہا تھا وہ بھی جا رہے تھے یہی جی ہوا نس نس جو بات امت کو ضرورت تھی اللہ کا حکم نس تھا بتا دیا جو حکم نہیں تھا ضرورت نہیں تھی ہے سب کچھ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا ہم کسی سے مثال نہیں دیتے اس کے سمجھانے کے لیے بھی جس جس چیز کو تم حاضر ناظر کہتے ہو تو یہ شیطان بھی ہے وہ مسئلہ سونا صوفیہ کرام کا اولیا کرام کا بس اولیاء کرام سے باہر جائیں اور یہ سوچ لو جتنا ولی ہے اہل سنت والے میں اس مسئلہ کے ساکیزے میں اور بد مسئلہ کا بحث کرو فکا پر نہیں کرنی عقائد پر کرنی ہے جب عقائد خراب ہوں عملی موافقت فیدہ نہیں دیتے yes. عمل پر نہ کرنا کیونکہ رفعی دین پر کرو گے عبدالتواب ہو عمرت شریف رحمت اللہ علیہ وسلم بیٹا چشتہ شریف گیا اس نے رفعی دین والوں کو برا بولا وہ oh, یا yeah, تو ہے آپ نے کرایا ہے رفعی دین جی وہ صبح بند شیخ عبدالکار جی لانے کو کیا کہو گے عمام شافی کو مر گئے اس لئے فقہ پر بحث مت کرو عقیدے پر کرو yes. لب عقائدی اختلاف ہو yes. عملی موافقت فائدہ پر بات کرنا اپنا دماغ خراب کرنا جی کسی بات کا آپ کو الجھن آ جائے دیکھو اس بات میں فلاں ولی کا کسی ولی کا خیال دوں گا عام ملہ کو نا صاحب فرماتے ہیں ملا نہیں کہیں کار دے یہ تو نہیں فرمایا کھوتا نہیں کہیں ملا ویری مڈ دے آپ فرمائے ج اشتہار لگا رہا تھا مجھے شیخ الجامی کے بیٹے نے سنایا کہ میرے باپ نے سنائی وہ فوت ہو گئے شیخ الجامی گھوٹ کے شریف والے آپ کا مدد سے میں پڑھاتے تھے میرے مرشد پاک ان کے تو فرمایا ہو حضرت مولوی اشتہار لگا رہے ہیں اللہ کے نام پیروں میں آ رہے ہیں آپ کی آنسو آ آپ نے فرمایا ہو ماں کا فتوا دے دو جو اشتہار لگاتے ہیں وہ کافر ہیں جو ان اشتہار لگانے والے کو کافر مانتا ماں کے نزدیک وہ بھی کافر کافی اللہ کے نام کی وہ اللہ کا نام پیروں کے نیچے اسے کافر نہیں سمجھتا وہ بھی فارے کتنا دین فساد دی میں تھکا بیٹھا ہوں لیکن ایک مثال دے دوں ملا اور فقیر میں کیا فرق گیا میں جب تقریر ہو فرق جب تک لوگ فوکرا کے ہاتھ پہ شعور تھا جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے اس کا فرق بھی بہت مثالیں دو تین مختصر مثالیں دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہارون اور رشید نے کہا اپنی بیوی کو تو میری بادشاہ سے دن چھپے تک بہر ہو گئی ٹھیک ورنہ تجھے طلاق اس وقت تیز رہو گھواری سواری تھی گھوڑا تیز رہو سواری تھی لگتے تھے بارہ گھنٹے بادشاہ سے بہر جانے کے جا باہر رشید نے کہا باقی کھڑے تھے آٹھ گھنٹے عورت نہیں جا سکتی نا طلاق پڑ گئی اب دو سوالے میں کٹھا کیا انہوں نے کہا طلاق ہے کیونکہ جا نہیں سکتی شرط طلاق مولکا ہے مولکا کی طلاق برشات پوری نہ ہو سکے طلاق ہو جاتی ہے اور دو سوال ہیں اس وقت کے قرون اولا کے قریب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے قریب تھے امام ابونی فرحمت اللہ علیہ کی دوسری بار عورت پر نگاہ کبھی نہیں پڑی تھی دوسری بار آخری عمر میں پڑ گئی آپ روتے رہے بہت رو یہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی نے فرمایا ابو حنیفہ رو مت تو میرے زمانے سے کچھ دور ہو گیا ہے اس لیے تیری دوسری بار نگاہ پڑ گئی اللہ, اللہ آج کے کروڑوں عالم ان کی جوتی پکوڑے تل رہا ہے بزرگ پکوڑے تلنے والا بھی بزرگ ہے لینے والا بھی بزرگ پہنچ گیا دو جگہ پکوڑے رکھے ہیں کیا دو جگہ کیوں رکھے کل کے کل کا کیا ریٹ ہے لیتا نہیں مجھے سمجھا اس نے کہا کسا میں یہ پکوڑے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانات تس کے قریب بنے ہیں بنا بھی میں نے جس طرح کل بنے آج نہیں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کیا کہ اپ امام شافعی کے پاس کی جاتے ہیں دین کی سمجھ حاصل کرنے کے امام بخاری محدث ہیں بڑے یہ حدیثیں تو کچھ انہوں تو لاکھوں دی سنت بس اپ نے فرمایا ہاں وہ پنحقی پنہم پنساری ہیں وہ حکیم ہیں مم. اب زبیدہ خان امام شافعی علیہ رحمت کے پاس چلی گئی ماں یوسف اور علماء نے سارا فتوی دے دیا کہ طلاق امام ایک گھنٹہ دین کڑا تھا امام شافی علیہ رحمت نے فرمایا جلتی میری مسجد میں بیٹھ گئی مسجد میں بیٹھ گئی دین چھپا نکاب جا تیرا نکاب حال ہے پاگل ہو گئی ہے طلاق ہو گئی ذہن کو نقصان گیا پھر یہاں رہی ہے کہتے ہیں میرا نکاب حال ہے کیا انہوں نے کہا امام شافی کے پاس جاؤ اب ساروں کا ہاضمہ بھائی امام شافی نے کوئی بات کیا ہے اس سارے پرے چلے گئے امام <mail> لگتا ہے شاید کیسی بات کی ہماری سمجھ میں نہ ہو تو گئے آپ نے فرمایا ہارون و رشید سے بہر ہو گئی تھی مسجد میں تیری بادشاہ نہیں ہے اللہ کی علماء اور فقیر کا فرق امام ابو عنی فرحمۃ اللہ کے وقت مکان پر چل رہی تھی اور وہ روکتا تھا مکان پر نہ چل سیڑھیاں تھی وہ آدھی چلے اس نے کہا یہ اوپر والے گی ان پوڑیوں پر طلاق ہو جائے گی وہی ماں ابو ہنیفا رحمت اللہ کے پاس چل گیا آپ نے فرمایا معمولی بات آئی فرمایا اسے لکڑی کی سیڑھی پر تمام علماء نے مریض کو مار دیا ایک سبحان اللہ ہے ایک حکیم نے اسی طرح ایک کافر پہن کر یہاں اوپر تین قمیص پہنے اوپر چادر ہوئی تمام علماء کے پاس گیا فراست المومنین المومن اللہ اس کا معنی بتاؤ انہوں نے کہا درو مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس نے کہا یہ تو مجھے بھی آتا ہے تمہارا کون کمال ہے معنی بھی یہی ہے جی ایسا مانا بتاؤ جو میری دماغ میں جگہ کر جائے میں کلما پڑھوں سب اور نے کہا بے حقوم مانا تو یہی ہے وہ جا رہا تھا کسی نے کہا یار فقیر بیٹھے اس کو بھی سوال کر جا اس نے کہا فقیر کا اور علم ہے اس نے کہا اور جا تو سی جا پوری دنیا کے علم علاقے کے فرقوں نے کہا وہ عالم پھرا ہے فقیر کے پاس نہیں گیا جا تجھے صحیح جواب مل جائے گا وہ گیا کہتا ہے او فقیر صحیح جواب دینا میں مسلمان ہو جاؤں گا تمام علماء نے مجھے جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا کافر بتا ہوا حیران ہو گیا کہ مجھے جانتا نہیں مجھے کہتا ہے کافر بتا <laughs> پہلے تو کا خراب ہو گیا اتنا کوئی فراستہ بین اللہ اس کا معنی بتا آپ نے فرمایا کافر اس کا معنی ہے چادر اتار دے یہ تین قمیص اتار لے اندر کفر کی نشانی پہنی ہے وہ اتار دے اس کا معنی یہ ہے قوم شعور ہے جلے علماء نے خود حق کہ علامہ اقبال فرماتا ہے میں انجام جانتا ہوں اس مارکے کا جس مارکے کا ملنا ہوگا قوم کیا ہے قوم کی امامت کیا ہے یہ کیا جانے بچارہ دو رقط کا امام بے شک مسئلہ پاکو پیش آوے ڈھونڈ ہوئی مسئلے کے بارے ولی کا کیا خیال قرط نہیں کھڑنا مسلک صوفیہ کر آمدہ اولیا کرآمدہ اور یہ میں بتاؤں کہ اہل <سؤال> سنت میں ولی ہیں کسی مسلک اہل خدی دیوبند کسی سادت نظر آ رہے ہیں تو یہاں آ رہے ہیں وہاں االی نظر آ رہے ہیں تو اس مسلک بے شک ہیں شیخ عبد القادی نظر آ رہے ہیں تو اس مسلک میں مہار شریف علی خاج خان جو ولی ہیں کتار ہیں پھر بھی یہ بریلوی مذہب ہیں ہم بریلوی نہیں ہم سننی انفیاں جی, پھر میلی صاحب صاحب کہا بریلوی آپ نے فرمایا اس کا نام نہ لو یہ شیعہ نہ سننی تو دابر گھسننی ہے بریلی دابر گسننی ہے یہ <laughs> <دیتے laughs> <دیتے laughs> بےمان ہر دیکھ کا چمچہ کہتے تھے یہی بات آپ کی ولی کے منہ مبارک نکلی میرے ساتھ سلو میں آپ کو دکھاؤں وہی بریلویوں کی وستی تھی وہی اب وستی ساری شیووں کی پوچھیں گے بتائیں گے وہ پانچ سال پہلے بریلوی تھے اب ساری بستی وہ شیعہ کو ہے میں دکھا سکتا ہوں بندے شاہ کی بستی ہے وہ فقیر تھا بزرگ تھا ان کا بڑا وہ کتا جسے پڑتا نا وہ اسے جال پر بیٹھ جاتا نیچے جو گزرتا ادھر وہ صحیح ہو جاتا اب وہ ساری بستی ہے یقین اسی طرح بریلوی کی وسیع ساری بند سی تھی وہ بند بریلویل ہر پاس وہ بریلوی نہیں امام محمد رضا خان صاحب بھی ہے بریلوی تو شہر ہے یہ گندا مسئلہ کر سنت والی جماعت ہے بات ہے تو لیکن یہ باتیں کرنا ضروری ہے جی. یہ امانت ہوتی ہے حق جو ہے امانت ہے امانت دوسرے تک پہنچاؤ ہوگا نہ پکڑا جائے گا میرے, میرے مجھ سے تو کہیں سے آئی ہیں نہ میری اپنی تھوڑی ہیں بھی تو کہیں سے آئی ہیں کے بارے میں جو پورے پہلے اگر ان میں پلیت پانی گرتا رہا ہے تو ہیٹے پلیت ہاں یہ کرو سیمنٹ سے انہیں موٹی سیمنٹ سے پلستر کر نہیں گرا تو اس میں پانی نہیں گرا پھر وہ اینٹیں پا رہا احتیاط दोस्तों ने मतलब फिर तो, तो, जी, जी। तो खोद लो उसे पानी, पानी है फिर पानी से ऊपर करो उसे भर दो मिट्टी से भरो फिर फर्श लगाओ फर्श लगाकर उसे प्लस्टर करो साथ भी प्लस्टर करो फिर छापर लगाओ ऊपर कपड़ा लगाओ ताल पर باہر بش کر نہ لگاؤ پلس سر ہو گیا کپڑا لگانا پھر پھول گرو قرآن گروہ دفن, سبحان دفن سبحان کراتے تھے نا کپڑے کھودتے تھے تو قرآن مجید ڈالتے تھے آپ پہلے پھول گراتے تھے پھر قرآن مجید سبحان سبحان قرآن مجید پھولوں پر جائے نیچے زمین پر نہ جائے سبحان آہ. آہ. صبح پھول گیر کر 10-15 کلو پھول گیڑ کر پھر اوپر قرآن مجید جب ڈالو گے پھر قرآن مجید, قرآن مجید پر جائے گا جی جیسے پھول گیرنے کی گیرو تو تمہاری میں پانی نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آسانی سے نکل سکتا ہو تو بھی ضرورت نہیں نکلے گا پھر آ جائے گا پانی کہاں نکلے گا پاس ادھر پانی ہوتا ہے نا وہ پانی کی سطح ہے نا جی دیوا اس کو مٹی سے بھرنے کی مٹی سے بھر دو پھر اوپر پیتے لگا پلستر بابا قرآن مجید کی عزت ہم سونے کے محل بنائے سنگ مر مر جو کرے عزت نہیں ہو سکتی خدا رسول اسما قرآن مجید کی ادب نہ کر سگنے کا یقین رکھنا دیکھو پانی کی کلی سے ہم اسم بات لے سکتے ہیں نا مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں ہزار بار باشوں بار گلاب ہزار باز دونوں پاس دی. تو منہ دو تیرا نام لو نام یا تو یا کمال یہ ہے یاد اب نہیں کر سکتے جتنا کرو تھوڑا ہے جتنا کرو باقی شریعت میں جتنا جواز ہے اتنا ہم کر سکتے ایک ہے جواز ایک ہے تکوا یہ آپ کا تکوا ہے قرآن مجید عیدمان